شاندین بسم اللہ عزیزہ نعمان آج مارچ انیس سو چوراسی کی سولہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القیامہ کی ابتدائی آیات سے ہو رہا ہے پچھلے درس میں میں نے اللوامہ کے متعلق کچھ تشریح کی تھی اور اگرچہ بات کچھ تھوڑا سی مشکل کی تھی لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ آپ نے اس میں بڑی دلچسپی لی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ضمیر جسے کہتے ہیں یا کانشیس جسے کہتے ہیں جسے نقطۂ کہہ کے پکارا گیا ہے وہ کوئی بنی بنائی چیز نہیں ملتی خدا کی طرف سے <تصفح> اس کے اندر آج خود یہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہ شار اور خیر میں غلط اور صحیح میں امتیاز کرے <تصفح> باشرہ اس زمیر یا نقصل علامہ کو مرتب کرتا ہے اور جس قسم کا باشرہ ہوتا ہے اسی قسم کی وہ زمین بن جاتی ہے علامہ اقبال نے اس ساری تصویر کو جو میں نے پورے دس میں بیان کی تھی وہ دو لفظوں میں چمٹا دیا ہے ان کا تو انداز یہی تھا تھاانہ انداز تھا وہ میں سمجھتا ہوں وہ یاد رکھنے کے قابل ہے پھر بات بھولے گی نہیں انہوں نے اپنے خطبات میں یہ کہا ہے یہ کامچن یا ضمیر یا نواما کے متعلق کہ یہ انٹرنلائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے بڑا خوبصورت لفظ ہے معاشرہ جو سینے کے اندر سمویا ہوا ہو وہ یہ ہے جسے کامچن یا ضمیر کہتے ہیں یاد آیا کہ یہ کی رہتی ہے کہ آپ احباب بھی اس کو یاد رکھیں گے زمن ایک شعر میں بھی ذرا ساتسام تھا وہ میں نے کہا تھا بہک بہت کے کہاں آگے ہے دیوانے وہ ہے بھٹک بھٹک کے کہاں آگے ہے دیوانے اس میں بھی بڑا لطیف سترک ہے بات یوں ہو رہی تھی نقصل اوباما کے معنی تھی کہ غلط بات پر کچھ ٹوٹنے والی بات تھی یہ اصل میں قانون مقافات عمل جو بنیاد ہے دین کی جو ماحصل ہے ساری قرآن, قرآن کی ساری تعلیم کا وہ قانون مقاصد عمل ہے یعنی انسان کے ہر عمل ارادے خواہش آرزو تک اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہتی ہے اور اس کے لیے یہ خصوصیت نہیں کہ وہ اسی دنیا کے اندر مرتب کرے قرآن کی روح سے کیونکہ زندگی مسلسل چلتی ہے <coughs> اس لیے وہ اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی مرتب کرے تو اصل چیز یہ ہے قانون مقافات عمل یہ بعد کی زندگی کے متعلق اعتراض کیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا آج بھی کیا جاتا ہے کہ یہ صاحب انسان مر جاتا ہے وہ مردہ ہے اس کی لاش ہوتی ہے ہڈیاں گل چڑھ جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا دوبارہ زندہ کرنا قرآن لمبی چوڑی بحث میں نہیں پڑتا بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ تم اسے ناممکن سمجھتے ہو نا کہ جب ہڈیاں گل کر جائیں تو پھر دوبارہ اس کا زندہ ہونا یہ کہو کہ یہ ساری کائنات خدا عدم سے نتنگ نیکسٹ وجود میں گایا ہے جب کچھ نہ تھا اس میں سے یہ اتنی بڑی کائنات بن گئی تم خود بھی کچھ نہیں تھے اور یہ بن گئے تو اگر وہ جو ادم جسے نیتنگ نت کہتے ہیں اس سے اتنی بڑی کائنات وجود میں آتی ہے تو اس میں تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ کر گئی صحیح بہت کچھ تو ہوتا ہے ان کا باقی یعنی وہ ان, کی ان کے اعتراض کا یہ جواب ہے اور یہ جواب بڑا عمدہ جواب یہی ہے کہ یہ, یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے میں کروں کے مرنے کے بعد کی زندگی کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ ان کو تمصیلات میں بیان کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں زندگی میں انسان یا فرد کس شکل میں پیدا ہوگا کیسی صورت اس کی ہوگی اس سے قرآن بحث نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ اس چیز پر ایمان کہ انسان وہاں زندہ ہوگا یہ زندگی اور اس کے سارے واقعات کا یاد ہوں گے اسے یہاں کے تمام اعمال کا اثر نقش وہ اس کے نقش پر ہوگا اور وہ اس کے مطابق اس کی جیسے جزاج سزا کہتے ہیں جزا اور سزا کے بھی الفاظ کچھ وہ صحیح مفہوم جو ہے اس کے متحمل نہیں ہوتے انسان کی زندگی کے متعلق یہ وہاں متعین ہوگا کہ وہ کس درجے میں پہنچتی ہے وہ جتنے قرآن نے پہلے یہ کہا تھا لمن شاہ جن کو میں یا تقدم آؤ یا تاخر آؤ وہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو جس کا جی چاہے آگے بڑھ جائے جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے وہ تو یہ ابتدائی مناظر میں آگے بڑھنے اور پیچھے رہنے کی ساری بات ہے تو بہرحال اسے قانون مقافات عمل کہا جائے گا تو قرآن نے کہا تھا کہ انسان ہو اند اے جام ہُلا پادرینا الا ان نسا ہمیں اس, اس کی قدرت حاصل ہے <coughs> کہ جو اتنی بڑی کائنات کو قدم سے وجود میں لا سکتا ہے کہ انسان بنان انگلیوں کو کہتے ہیں لیکن مجازی طور پر ہر وہ چیز جس سے گرفت کسی چیز کی ہو جس سے کسی چیز کو قابو میں لایا جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کی وہ قوتیں جس سے وہ دوسرے کی ہر عمل کو قابو میں اپنے لاتا ہے ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کو پھر سوال کر لیں یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے ہمارے لیے بات تو یہ کہنا ہے اس نے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ایک برحق شہ ہے اور یہ قانور مقافات عمل کے لیے ضروری چیز ہے کہا کہ یہ انسان جو اس قسم کے اعتراضات کرتا ہے کہ زندگی نہیں ہے مقافات عمل کا قانون نہیں ہے یہ کیوں ایسا کرتا ہے بل ید ال انسان ہوں لے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ انسان جس روش کی زندگی بسر کرتا چلا آ رہا ہے اس کا عادی ہو گیا ہوا ہے لوٹ کے مال کا عادی ہو گیا ہے ٹاقے کا چسکا پڑ گیا ہے پہلب کی کمائی کو سہل الحصول جان رہا ہے اور بڑے مزے سے اور ایش سے گزر رہی ہے اصل میں وہ چاہتا یہ ہے کہ اسی طرح سے ہی زندگی اس کی گزرتی جائے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو یہ جسے آپ کہتے ہیں خدا کا پیغام رسادت کی تلقین قرآن کی تاکید وہ یہ کیا ہے کہ جو لوگ غلط نہج کی زندگی بطر کر کے چلے آ رہے ہیں انہیں روک دیا جائے کہ یہاں تک تو تم کر چکے آگے نہ کرنا یہ ہے چیز اور یہی بات ان کو ناگوار گزرتی ہے یہ ان کے فائدے میں نہیں ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ جس انداز سے زندگی بسر کرتے کرے آ رہے ہیں اسی سے ہم کرتے کرے جائیں کہ اصل وجہ یہ ہے یہ اعتراضات کو جسٹیفکیٹلی چیزیں ہیں یوں ہی ایک منطقی جس سے وہ یہ کہتے ہیں اصل چیز یہ ہے تو آئیے ہم مل جل کے کچھ کوشش کریں کچھ سمت کرتا ہوں میں ذرا اور اونچا بولنے کا کچھ آپ ذرا آگے آ جائیے بڑھ کے شاید کچھ کام چل جائے ورنہ وقت زیادہ ہم زندگی اسی طرح سے گزارتا کرا جاؤں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور اسی لیے وہ پہلے یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہڈیاں گوشت پوش گل سڑ جائے تو دوبارہ زندہ ہو جائے جب یہ کہا جاتا ہے ان سے تو وہ پھر اگلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ یس آ لو اے وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ کب ہوگی یہ یوم قیامت جسے ہے یہاں پھر مجھے رکنا پڑے گا اور یہ میں مسلسل ارزاطہ چلا آ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے مرنے کے بعد کی سیامت فاقت کو ایمان ہے ہمارا لیکن قرآن نے اس دنیا کے اندر جو قومی انقلابات آتے ہیں اور عظیم انقلاب آتے ہیں انہیں بھی سیامت اور ساتھ کیا کر پکارا ہے ان مقامات میں پھر یہ تدبر کی بات ہے یہ سوچا جائے کہ یہ مرنے کے بعد کی جو قیامت ہے اس سے متعلق ہے یا اسی دنیا کے اندر کی قیامت ہے یہ کشمکش جو چلی آ رہی تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص قریش میں یا ان عرب میں بلکہ باقی سلطنتیں بھی جو ایران اور روما کی بھی تھی ان میں بھی اور بالخصوص یہ ساتھ ہی جو قریش تھے ان کے ساتھ جو چلی آ رہی تھی کشمکش اس میں ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا تھا بالکل کر دینے والا الٹ پلٹ کر دینے والا یہ الفاظ ہیں ہے حجاز سلزلہ ہاتھ یہ جو انقلاب آنے والا تھا اس کو بھی قرآن کریم نے قیامت یا ساتھ سے تعبیر کیا ہے ایک انقلاب جو الٹ کے رکھ اور یہ قریش سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو کے رہے گا وہ اعتراض کرتے تھے وہ بڑی قوتوں کے بڑی شوقت و حشمت کے مالک تھے ان کے ذہن میں ہی نہیں آ سکتا تھا کہ ان کی اس پوزیشن کو کوئی الٹ کے بھی رکھ لے جاؤ یہ جو ہے نا کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جس انداز سے ہم زندگی بسر کرتے چلے آ رہے ہیں اسی انداز سے کرتے چلے جائے یہ تھی وہ چیز جو وہ چاہتے تھے اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جس انقلاب کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ وہ آ کے رہے گا اور تمہاری یہ پوزیشن باقی نہیں رہے گی تبھی وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے اور اگر کہتے تھے کہ یہ مم ممکن ہے تو پوچھتے تھے بار بار کتاب آئے گی یہ بات بڑا لمبا عرصہ تھا تیرہ برس مکے کی زندگی اس کے بعد مدینے کی زندگی کم از کم سات برس یہ سات ہجری میں جا کے کہیں مکہ پتا ہوا تھا لمبا عرصہ تھا تو وہ بار بار یہ پوچھتے تھے اور بظاہر ان کو امکان نظر نہیں آتا تھا اس کا کہ یہ ایک مختصر سی آبادی جماعت بے ساز و سامان مدینے میں جا کے پناہ گزینوں کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگے یہ ان کی کیفیت اور اس کے بعد دعویٰ ان کا یہ کہ قریش کے تمام نظم و نسم و شاہ و کو شوقت کو الٹ کے رکھ دیا جائے گا مگر مظاہر ایسا ہی تھا کہ وہ اس کو بلیو نہیں کرتے تھے اور بار بار ان سے کہا جاتا تھا کہ اصل چیز زندگی کے نظریے کی ہے یہ ذرائع جو ہے یہ سیکنڈری یا سانوی چیزیں ہیں یہ سمجھایا جاتا تھا ان سے بہر حال وہ بار بار پوچھتے تھے کہ کب آئے گی یہ چیز اب آگے آگے دیکھیے وہ خسفل سامرو وہ جمے وہ جب آئے گی تو وہ اس قدر آنکھوں کو تلجھا دینے والی ایک چیز ہو جائے گی آگے یہ ہے کہ جب چاند جہنا جائے گا خسفل تاریخ ہو جائے گا گرہ لگن جسے کہتے ہیں اور جب شمس اور قبر جمع ہو جائیں گے اس قسم کی جتنی چیزیں قرآن میں آتی ہیں پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے زمین میں زلزلہ آ جائے گا پٹ جائے گی اس کے متعلق یہی چیز ہم یہی چیز بیان کی جاتی چڑی آ رہی ہے کہ قیامت کے قریب یہ کبھی حادثات ہوں گے اس قسم کے ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہوں گے لیکن یہاں پرانی تدبر کی بات آتی ہے کہ یہ چیز جب دنیا آخر میں سنا ہو جانے والی ہوگی یہ اس وقت کی بات ہوگی نا یہ جو لاکھوں کروڑوں سال سے انسان اس وقت تک چلتے جائیں گے انہیں اس قسم کی تنظیحات سے ان کو فائدہ کیا ہے یعنی آج سے اگر پچاس لاکھ یا کروڑ سال کے بعد یہ پہاڑ खड़ جائیں گے زمین जाएगी جائے گی تو ہمیں اس سے کیا तो پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو जिंदा होंगे میں انسان زندہ ہوں گے وہ اس کو دیکھیں گے <coughs> ہمیں جو بار بار یہ کہا جائے کہ یاد رکھو آخر میں آ کے زمین جو ہے ٹھپ ہو جائے گی پہاڑ گادی کا گالا بن جائے گا سمندر جو ہے ان, ان کے اندر تو آ جائیں گے تو آنے والے واقعات کی کوئی خبر دی جا رہی ہے ہمیں اس سے کیا غرض ہے مقصد تو قرآن کا یہ ہے کہ وہ ہماری غلط زندگی کی روش کو بدلنے کے لیے کچھ وہ کر رہا ہے کہ تم اپنی روش کو بدل لو ورنہ یاد رکھو میں رکھ کر رہا ہوں یہ تجبر کی بات ہے قرآن سے کہ تم اپنی روش کو بدل لو ورنہ یاد رکھو یا آج سے پچاس لاکھ کروڑ سال بعد یہ ہماری پہاڑوئی کا گالا بن جائے گا ان دونوں کے اندر کیا رب تھا یہ سوچنے کی چیز کام آئے گی قیامت کمر یا چاند کو بہن رکھ جائے گا یا تاریخ ہو جائے گا شمس اور کمر آپ جمع ہو جائیں گے ہو جائے گا افغل تو یہی بات کہ وہ پوچھتے ہیں کب ہوگا وہ کہا جاتا ہے ہو جائے گا اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی جاتی ہیں اس زمانے میں بھی قرب قیامت کی چودہ سو سا سال تو اس کو بھی ہو گیا اور اب بھی معلوم نہیں موقعین سائنسدان وغیرہ جو زندگی عام طور پر اس کائنات کی بھی جو زندگی علمی طور پہ بھی جو متعین وہ کرتے ہیں یا اس کے متعلق مطلب قیاس کرتے ہیں کروڑوں برس کا وہ ہوتا ہے اور وہ نظر آتا ہے تو اگر یہ چیز وہی ہے جو اس زمانے میں جب یہ ساری کائنات کا نظام بدل جانا ہے الٹ پلٹ ہو جانا ہے اس میں پناہ ہو جانا ہے یہ اس کے متعلق مطلب کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں تو جو مقصد ہے قرآن کے قیام کا وہ تو اس سے حل نہیں ہوتا یہ ہے وہ مقام یہ مقامات ہیں جہاں کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے کریش سے کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھو وہ القیامت اور تاک جو ہے وہ آنے والی تو آ کے رہے گی کیا ہوگا اب یہ دیکھی کمر سابق ہو جائے گا شم سو کمر جمع ہو جائیں گے یہاں تو کمر کے تاریخ ہو جانے کی کہا ہے شکل کمر کا مزے کا ذکر تو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں یہ چوبن جی سورہ القمر چوند آئے پہلی آیت سورت اور پہلی آیت ہے ایک طرح بت اس طرح تو ون شخص القمر اس جب قریب آئے گی تو کمر جو لفظی اس کا ترجمہ ہو جائے گا یہ پھٹ جائے گا یہیں سے یہ چیز ہوئی کہ وہ پھر موئزہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشم مبارک سے اشارہ کیا تو یہ چاند تھا دو ٹکڑے ہو گیا آدھا ٹکڑا چاند کا حضور کے بغل کے اس طرح سے نکل گیا دوسرا آدھا ٹکڑا ادھر سے نکلا اور پھر وہ اوپر جا کے اکٹھے ہو کر چاند بن گیا یہ ہے جو شک القمر کا معاوضہ بتایا جا رہا ہے اقسات کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آج قریب آ جائے گی تو یہ ہو کر رہے گا جنہیں بس پہلے کہا گیا ان قریش کو ان کے سامنے بھی یہ چیز اقساط تو ان کے سامنے بھی یہ نہ آئی اگر یہ صاحب مانا بھی جائے کہ یہ معاوضہ جو تھا وہ ہوا مویہ کا نتیجہ کیا ہوا وہ تو اسی طرح کے مخالف رہے کافر رہے وہ تو ایمان بھی نہ لائے پھر وہ استاد کہا تھا قریب آ جائے گی جسے کہا گیا قیامت تو وہ تو ان کے سامنے آئی نہیں چودہ سال ہو گئے نہیں آئی تو معلوم ہوا نا کہ قرآن میں ہی تدبر سے آپ دیکھیں گے کہ استاد کس کن مانوں میں قرآن استعمال کر رہا ہے قوموں کے انقلاب کے لیے استعمال کر رہا ہوں اس کے کو استعمال کر رہا ہے میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں قرآن سمی قرآن کے مقوم کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے عزیزہ نم کہ کسی ایک مقام پہ جو آیا ہوا ہو کوئی کچھ بھی آئی ہوئی ہو بات وہیں تک نہ رکیے قرآن نے جہاں جہاں اس کے متعلق کچھ کہا گیا ہے وہ سارے مقامات سامنے لائیے اسے تقریس آیات کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے مفہوم کو تصریف آیات کی روس سے واضح کیا ہے یہ مقامات سامنے لائیے پھر مفہوم واضح ہوتا ہے استاد اور القیامت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے اگر ان مقامات کو سامنے لائیے قوموں کے انقلاب کے لیے یہ الفاظ آئے اب یہاں اگر یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ جو انقلاب ہم رہے ہیں استاذ وہ انقلاب اے قوم کو جس سے تمہیں متنوع کیا جا رہا ہے وہ قریب آ رہا ہے یاد رکھو اور اس وقت ہوگا کیا اب اگلی بات آ گئی کمر کیا بات ہوئی اہل جہریت میں اربوں کے جھنڈے کا نشان کمر تھا کسی قوم کے متعلق مطلب یہ کہنا کہ تمہیں شکست ہوگی ناکامی ہوگی ختم ہو جائے گی تمہاری شوقت ہلکلت نہیں رہے گی جھنڈا سر لبو ہو جاتا ہے ہر زبان میں ہر قوم میں یہ محمرہ ہے یہ جھنڈا علامت ہوتی ہے کسی قوم کی زندگی کی کسی مملکت کی شافت کی حتیٰ کہ فوج کی عظمت کی فتح کی علامت ہوتی ہے جب فوج کو شکست ہوتی ہے یا وہ شکست تسلیم کرتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھنڈے پر سر لگو کر دیتے یہ جو ہے کمر یہ ان اربوں کے झंडे کی نشانی کہا کہ وہ انقلاب آنے والا ہے جبکہ تمہاری شوقت اور حسمت جو ہے سر نبو ہو جائے گی پھٹ جائے گی شک ہو جائے گی کچھ نہیں رہے گا اس کا بات صاحب ہو گئے یہ ان سے کہا گیا اور چاندی سالوں کے اندر یا چاندی مہینوں کے اندر شاید یہ واقعہ ہو گیا کہ آخری جب ان کو مکہ میں ہوئی ہے یعنی ہوئی ہے مکے کی جب فتح ہوئی ہے انہیں تو اس وقت پھر اس کے دوبارہ اس کے بعد تو پھر عرب قریش کا وہ جھنڈا اوپر ہوا ہی نہیں ہے سر وہ تو شک ہو گیا اس کے بعد ختم ہو گیا اس کے بعد یہ علامت تھی اس ساتھ کی اور وہ ساتھ وہ انقلاب آیا اور پھر وہ جھنڈا ابھرا نہیں ہے ایران کے جھنڈے کی علامت ہے سورج وہ تو آج بھی تھی اب بھی ان کے جھنڈے کے پیچھے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ سورج کی شعائیں ہیں ایران کے جھنڈے کی علامت تھی. امر اربوں کے عہد جہلیت کے جھنڈے کی علامت تھی. وہ پوچھتے تھے کہ وہ انقلاب جس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا ہے آ کے رہے گا قریب آئے گا اپنی لگ کو بدل دو وہ پوچھتے تھے کہ وہ کب آئے گا کہنے کہ وہ آئے گا ابھی آئے گا آئے گا تو آنکھوں میں چندیادہ میں پیدا ہو جائے گا چند جائیں گی آنکھیں یاد رکھو چیز تیزی سے وہ بجلی کی شع کے ساتھ آئے گا آنے والا کیا انداز ہے قرآن کا یہاں تو یہ کیفیت ہوگی کہ وہ بجلی کی شعائیں ہوں گی اور ادھر تمہارا جو قبر تھا وہ جھنڈا ہے تاریخ ہو جائے گا ہماری یہ ساری قوت اور حشمت اور شوقت جس کے ناز میں تم اتنی مخالفت کر رہے ہو یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اربوں کا ہی نہیں کہا گیا بڑی دور کی بات ہے جو آگے قرآن نے کہی ہے کہ یہ اس کے بعد یہ وقت آئے گا ایران ہزارہ سال سے عظیم مملکت تھی کا نہیں بلکہ فقیر الرسال تعظیم کا بھی علم بردار چلا رہا رومن سولہ اور پرشین سولہ دنیا کی تاریخ ہی یہ تھی اور ایران پر ان کے بالکل ساتھ لگتا تھا اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تاریخ بتاتی ہے کہ ایرانی ان عربوں کو بڑی ہی ذلت کی اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ دوستی تو ایک طرف ان کے ساتھ لڑائی بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے کہتے تھے ضدتیں ہمارے لیے اس قسم کی تخت قوم کے ساتھ لڑانے جنگ میں آنا ان کی کثیت یہ تھی کہا کہ یہ انقلاب اتنا بڑا ہے کہ یہاں یہ اربوں کی یہ جہلیت ہے اربوں کی قریش کی ان کی قوت ختم نہیں ہوگی یہ جو شمس والے ایران والے جو اتنا بڑا بنے ٹھہرتے ہیں اور ان کے ہاں اس قدر تک عبور و فخر کی کیفیت یہ ہے ایران اور عرب دونوں کٹے مل جائیں گے اور یہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضرت صدیق کے زمانے میں بات کرنا شروع ہوئی اگر عمر کے زمانے کے اندر تو پورا ایران فتح ہو گیا تھا اور وہ اسی مملک کے ساتھ آ کر مل گیا تھا. شمس کے ساتھ یہ قبر کے ساتھ نہ قبر باقی رہا تھا نہ شمس اس انداز میں باقی رہا تھا یہ دونوں ہی سلطنتیں مل گئی تھی ایسا ان کے لابھ تو تاریخ میں دیکھا ہی نہیں تھا اس سے پہلے عربوں کی یہ کیفیت کہ جہازیت عرب کی قوت و حشمت ختم ہو اور وہ عرب اتنی قوت سے حاصل کرے کہ ایران جیسی مملکت تک اور سلطنت کو شکست دیں اور شکست کی بات بھی اگلے فکرے میں بات آتی اگلی آیت میں بات آتی ایسی عبرت انگیز وہ شرط وہ شکست ہے ایران کی آج تک ایران वाले مررک جو ہیں اب بھی کتابیں وہاں چایا ہو رہی ہیں میں نے اپنی ساکار رسالت میں اس دیئے کے اقتباسات دیے ہیں ان کی اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دنوں سے وہ رقم جو ہمیں لگا ہے ارب کے ہاتھوں تیرہ سو سال پہلے آج تک منتمل نہیں लिख रहे اب دکھ رہے ہیں وہ تھائی ہے کہا کہ تم جس سات کے متعلق پوچھتے ہو کہ وہ کب آنے والی ہے کوئی دیر کی بات نہیں ہے وہ ان قریب آ جائے گی تمہارے سامنے آئے گی تم خود دیکھو گے اس کو اور اس میں اتنا ہی ہوگا نہیں ہوگا کہ تمہارا جہلیت عرب کا جو سلطنت ہے تمقود ہے یہی ختم ہو جائے گا یہ جو سات والی سلطنت تمہارے ہاں ایران کی ہے جو بڑھ کر کے روز ہمیں ڈراوا دیتے ہیں کہ ہم عرب کے اوپر حملہ کریں گے اور ہر ارب کو تعینات کر دیں گے تم دیکھو گے کہ وہ بھی ان کا الگ تشخص باقی نہیں رہے گا عرب اور عجم سارے مل کے ایک منقت بن جائے گی یہ ہے وہ انقلاب جو آنے والا ہے. بات سمجھنے آ گئی کیا کہا قرآن نے انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ارساد کو دیکھ لی ہے آنے والوں نے تاریخ کے اندر اس ارساد کو دیکھ لی ہے کہ یہ کس طرح سے آئی اور اگلی چیز تو عجیب بات ہے کہ وہ اس وقت بقوضل انسان و یوما مفر اس دن انسان نے اعلی انسان کہا ہے جس کے ماں نے بہت بڑی بزرگی اور عزمت کا مالک ایک ہے انسان وہ یہ کہے گا کہ بھاگنے کی کون سی جگہ ہے کل کو. کوئی پناہ اگر اس کو نہیں ملے گا کیا ہوا یہ؟, یہ جو شکست ہوئی ہے عربیوں کو مملکت تو پتہ ہوئی ان کا شہنشاہ ایران کا رہن شاہ یز گرد اس کی قیثیت یہ تھی کہ وہ مارا مارا پھرتا تھا جان بٹانے کے لیے اس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی اتنا امر کنگور انجام شاید ہی کسی کا ہوا ہو جان بچانے کے لیے وہ ایک رات ایک پنگھٹ کے اندر یہ جو پانی کی چکی ہوتی پنجابی چون وہ ایک پنگھٹ کے پانی گھٹ, غلط میں نے کہا پن گھٹ نہیں پانی کی یہ چکی جسے کہتے ہیں. وہ جان بچانے کے لیے کہیں دور جنگلوں میں کسی پانی کی وہ چکی تھی وہ اس کے اندر راتوں گھس گیا کہ وہاں بچ جاؤں وہ رات کو چکی والا جو تھا تو سوچیے کہ وہ چکی والے کی اثلیت کیا ہے اس نے سمجھا کہ یہ کوئی چوٹ جاسو ہے اس نے تھوڑا مار کے اس کو ہلا کر دیا گا شہن شاہ ایران کی موت یوں واقع ہوئی وہ یقین انسانوں یوم الفر لا وغیرہ ہر انسان بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا کی تلاش کے اندر کہا ہے پناہ کہا جائے گا کہ کہیں پناہ نہیں تمہیں مل سکتی الہ رب کا یوم مستقر مستقر پنا تو خدا کی طرف مل سکتی تھی وہاں سے جو تم باغی اور سرکش ہو کے بھاگ با، بھاگے بھاگے پھر رہے ہو پناہ تلاش کر رہے ہو کہیں پناہ نہیں مل سکتی کہیں پناہ نہیں, مل کہیں پناہ نہیں ملی تاریخ میں بتا دی جائیے یہ, یہ واقعہ جس کی موت یوں ہوئی تھی عزیزہ نے مانا اس ڈبر کے مات اگر سمجھا جائے تو بات سمجھ بھی نہیں آ سکتی ایران کو بھی یہ سمجھاتے رہے کہ یہ ملوکیت کا جو انداز تم نے اختیار کیا ہے اور پھر جو اپنے آپ کو تم سپر ریس کہتے ہو یہ ایک ناط کمایا تھا نا ان کے دلوں کے اندر ادھر بھی تھا ادھر وہ ہٹلر کے اور نازیوں کے اندر بھی تھا وہ بھی ایرین تھے نا یعنی کہتے تھے اپنے آپ کو وہ تو الگ بات ہے کیا جو تھے ان کے دماغوں میں یہ انداز تھا کہ ہم خدا کی خدا کی نہیں دنیا میں ہم سپر ریس لاتے ہوئے ہیں بلند ترین نسل ہماری ہے کوئی دوسری نسل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ان کی کیفیت ان کا انجام یہ ہے کہ نہ تو وہ فریش کی حسمت اور قوت رہی ہے ان کا جھنڈا بھی تاریخ ہوا ان کی الگ مملکت بھی نہ رہی ایرانیوں کی الگ مملکت نہ رہی یہ دونوں مملکتیں مل کے الگ ہو گئی ہر انسان ان کا جو عظیم شان ان کا انسان تھا یعنی ان کا شہنشاہ اس کی کیفیت یہ کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا نہ بچا سکا وہاں پانی کی چکی میں اس نے مار دیا اس کو میں کہا کہ پناہ تو صرف خدا کے یہاں مل سکتی تھی تم لوگوں کو وہاں سے اگر تم بغاوت کر کے بھاگے بھاگے پھرتے رہے کہیں پناہ نہیں جی سکتی انسانوں یوما ذم دماغ کدمہ و اخر انسان اس وقت بتا دیا جا گا کہیں قریش باب جا ش کے بعد یعنی یہ اندازہ لگائیے ہم اس وقت سمجھ نہیں سکتے کہ کویش کیا تھے اور اس طرح سے بظاہر اس ذلت کی حالت میں پابجودہ قیدیوں کی طرح جب سامنے تھے انہی کے سامنے کہ اتنا عرصہ جن کو وہ اس قدر حدارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کے سامنے قیدیوں کی یہ جب وہ آئے ہوئے تھے وہاں یہ بتایا جا رہا تھا ان سے تم نے یہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی نہیں جماعت مومنین پوری تھی ایک ایک کے مقدم چلایا گیا اور انہوں نے کچھ کم نہیں گزارا تھا ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ قیدیوں کے حیثیت سے شکست خوردہ پابلہ یہ بڑے بڑے سرکردہ کھڑے ہوں اور انہیں بتایا جا کہ تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا کیا بات ہے جو نبے اور انسان ہو جو دماغ قدم آواہ ایک ایک بات ان کو بتائی جائے گی کہ تم نے پہلے کیا کیا کیا تھا پھر بعد میں کیا کیا اور اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو اگلی بات ہے تو یہ سارا کچھ جنانے کے بعد سر مز کھڑے تھے وہ قرآن میں دوسرے مقامات کے اوپر ہے کہ نگاہیں جھوٹی ہوئی ہوں گی شرم سے باتیں تو پسینے آ رہے ہوں گے نکالم بینر بیڑیاں اور ہٹکڑیاں پیدائی ہوئی ہوں گی اس حالت میں ہو وہاں یہ سارا کچھ ان کو بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور پھر اگلی بات یہ سب کچھ بتانے کے بعد پھر وہ ذات رحمت اللہ عالمی ان کی رحمت جو اس میں آتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے وہ تو باہمیت لوگ تھے وہ اپنی جان کی بھیک نہیں مانگتے تھے ایسے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معافی دے دیجیے جان رکھ کے کر دیجیے انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف بھائی شریف بھائی کے ساتھ دیا کرتا ہے کیا کہا تھا انہیں بھی پتا تھا کہ شرافت کو اپیل کیجیے ان کی رد عمل شرافت کا ہوگا اس مقام پہ ان سے عدل اور انصاف نہ مانگو کیوں تو قیدیوں کی سزا زمانے میں بھی قتل ہوتی تھی معافی نہ مانگو کہ یہ حمیت اور غیرتِ کو کے خلاف برادرانہ شاہد کو اپیل کرو کیا بات ہے اس قوم کی انہوں نے یہ اپیل کیا آپ نے کہا کہ لا تصریب جائے تو بلیے پھر تمہارے اوپر کوئی معاوضہ نہیں آئے سول گرکیت کریے اور سول دہن کی لڑیے اور یہ تھا وہ اس نے سلوک کے جو تیرہ بیس اکیس سال کے عرصے میں جو بات نہ ہو سکی اس ایک ایکشن میں حضور کے اس فیصلے نے وہ کہنے لگے کہ آج پھر ہم قید سے رہا نہیں ہوئے ہم اپنے پچھلے مصرب سے چھوڑتے ہیں اسلام سے من کرتے ہیں ایمان پورے کا پورا پتا ہوگا یہ ہے وہ اسد یا انقانہ اس کو کہتا ہے عظیسہ نعمان میں پیز کر دوں یہ, یہ مقامات وہ ہے کہ جن کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے قرآن نے کچھ واقعات بتائے ہیں ان کے کو سمجھنے کی بات ہے میں نے پدور کیا قرآن میں تو کچھ یوں سمجھا ایک دوسرے اگر یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ قیامت جو آنے والی ہے اس کے متعلق مطلب ہے کچھ یوں سمجھ اس کا کچھ اس میں کوئی چیز تنازع کی نہیں جھگڑے کی نہیں لیکن ہمارے ہاں تو کفر و ایمان کی بات ہو جاتی ہے ان کے سمجھے ہوئے کہ خلاف اگر کوئی شخص سمجھتا ہے تو اس سے کفر کا پتوا لگ جاتا ہے یعنی یہ اجارہ داری ہے ان کی کہ تدبر ان کے لیے وقت ہو چکا ہوا کوئی دوسرا اس میں تدبر کر نہیں سکتا اور وہ تدبر کرتے نہیں ہیں جو ہزار سال پہلے کسی نے کیا تھا نا اسی کو اپیل کرتے کرے جانے ایمان یہ رہ گئے ہمارے ارے خود تدبر کر کے دلائل کی روح سے بات یہ کرو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تو کچھ بات بھی ہو تو کھڑا ہو کے آدمی سوچے بھی کہ سمجھ بھی دے غور کر رہے جو یہ کہتے ہیں لیکن کہنا یہ ہے کہ کیونکہ تبری نے یہ دکھ دیا ہے اس لیے تم اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے سبری کو خدا کا رسول لے جس کے اوپر ایمان لانا فرض ہے ہمارے لیے تو گمبر فرق کا حکم قرآن کریم نے ہر شخص کو دیا ہے ہر دور میں دیا ہے ہر انسان کو دیا ہے یہ حق ہے خداقی گھر سے دیا ہوا تو کوئی سے کھیل نہیں سکتا شرط یہ ہے کہ قرآن کے جو عصول ہیں ان کے خلاف تمہارے تدبر کا نتیجہ نہ جائے اور اگر واقعی سکتا یہ آگے نہیں کہ بنیاد تو قانون مقافات عمل کی ہے اور وہ جو تصور ہے ہمارے ہاں وہ ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے وہ بات ہے کرامن کا کم ہے وہ ہر چیز لکھتے رہتے ہیں وہ جو نوشتہ ان کا ہوتا ہے اسے امار نامہ کہتے ہیں اس عمال لانے میں انسان کا ہر عمل درد ہوتا ہے اس کے مطابق کی جگہ اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے بات ٹھیک دیکھ ہے سمجھنے کی لیکن قرآن کا انداز اسلوب بیان ایسا ہے کہ وہ ہر سطح کے انسان کو بات سمجھا دیتا ہے بات تو یہ چیز ہے کہ کوئی عمل کسی کا ضائع جا... نہیں جائے گا ریکارڈ کیا جائے گا محفوظ کیا جائے گا اس کا نتیجہ مرتب ہوگا عوام کو سمجھانے کے لیے یہی بات صحیح کہ وہ لکھنے والے رشتے لکھیں گے اگر بات وہاں پہنچائی جائے کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ تمہارا ہر عمل نتیجہ پیدا کرے گا یاد رکھو غلط بات کی صلاح ملے گی اغبر میں جو اونچی سطح کے لوگ ہیں ان کے لیے قرآن اپنا انداز رکھتے آج انسان کی کیفیت یہ ہے کہ غلط کار سے غلوکار انسان کے متعلق بھی جب اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا کہ جو کہتے ہیں نا جسٹیفکیشن تو وہ اپنے جب جواب نے تائید نے اپنے حق میں عجیب عجیب قسم کے دلال دیتا ہے پھر واقعی بڑے سے بڑے مجرم سے بھی آپ بات کر کے پوچھیے کہ یہ کیوں کیا وہ بھی اپنے حق میں کوئی دلیلیں دیتا جسٹیفائی کرتا ہے اپنے ایکشن کو کہا کہ آج تو تم ایک سکتا کہ کوئی پوچھے کہ یہ غلط تھا کیوں کیا ہے تو اس کے لیے جسٹیفکیشن پیش کرنے شروع کرتے جگہ کے دلائل پیش کرنے شروع کر دی آج اگر یہ کچھ بھی تم نے کیا تو اس وقت یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی جو باقی کے دلائل تم غلط کام کے ہی تائید میں جگاب میں جم پیش کرتے ہو یہ نہیں ہو کیا صورت سے ہوگی عجوب چیز ہے جو قرآن بتاتا ہے کہ وہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کا لکھا ہوا ہوگا کوئی دوسرا پڑھ کے سنائے گا وہاں سے کہ کچھ سزا کیا وہ خود اپنے خلاف وہاں یہ سب کچھ کرو کوئی باہر سے نہیں آئے گا بڑی اہم چیز ہے یہ انسان کی آواز اور ان کے صلاح کے متعلق کیونکہ میں کہا کرتا ہوں نا کہ سینکیا کھانے والا جو ہے اس کی سزا کے لیے کسی سپاہی کی کھانے کی عدالت کی جج کی کسی جوڑ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اس کی ہلاست اس کے اندر چھٹی ہوئی ہوتی ہے ریگلر ہوتی ہے اس کے اندر قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان خود اپنے خلاف شہادت ہوگا بصیت ہوگا اپنے خلاف جماعی دے گا یعنی خود انسان اپنے خلاف تو جو ایسا انداز ہے قرآن کا اعمال کے متعلق کہ یہ جو انسان اس قسم کی دلائل کی روس اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کرتا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اس کی گنجائش نہیں رہے گی قیامت میں بھی نہیں رہے گی اور جب معاشرہ قائم ہوگا قرآن کے مطابق اس میں بھی اس کی گنجائش نہیں رہے گی اول تو اس معاشرہ کے مومن افراد جو ہیں وہ ایسا کریں گے ہی نہیں وہ نہ اپنے آپ کو پرہم دیں گے نہ دوسروں کو فریب دیں گے اور اگر کہیں کوئی ایسے ہوں گے بھی تو معاشرے میں قانون کا انصاف کا نظام اس قدر پرفیکٹ ہوگا کہ اس قسم کے جو باطل کے دلائل ہیں وہاں وہ کام ہی نہیں دے سکیں گے کار فرما ہی نہیں ہو سکیں گی قرآن نے دوسرے مقام سے امال نامے کے مطلب جو کہا ہے بڑے ہی کبر کے ساتھ عبر تاموش اسرائیل سترویں سورت ہے ٹھیک ہے جی سیونٹین اوور تھرٹین فورٹین آیا تیرہ چوبا واہ کلر انسان ان کے بات سمجھانے کے لیے کیا ہے ہر انسان کا آمال نامہ اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے اب تو کاغذات کو دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ہزار انتظام نکلا ہے اب بھی لمبا کاغذ ہوتا ہے اس کو یوں لپیٹ لیتے ہیں اور اب تو وہ سورج نہیں ہوتی یہ دست آویز کہتے ہیں اس لیے کہ وہ لپتے ہوئے میں تازہ باندھ کے جرسی باندھ کے نا تو اس کو جہاں باندھ کے لٹکا لیتے تھے کہ کبھی گم نہ ہو جائے دست آویز ہاتھ کے ساتھ لٹکایا ہوا دسو کا درد نہیں دستاویزی کے لیے ہو گیا وہ لپیٹ کے لٹکایا جاتا تھا وہ تین کی کچھ لکیاں سے بنی ہوئی ہوتی تھی بہت زیادہ تین کی کاغذات ہوتے تھے تو ان کے اندر رکھے جاتے تھے میرے اپنے بچپن میں ہمارے گھر میں یہ چہارے یہ انداز تھا ماحول رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں تھی بارہ لو لپیٹا ہوا ہوتا تھا اس کو لٹکایا ہوا ہوتا تھا. کہا کہ یہ ہر سخت کا عمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ نکھرے جو دہو یوم القیامت کتابن جل خا منشورا بس اتنا ہی ہوگا کہ آج وہ ہوا ہے ظہور نتائج کے وقت اس کو یوں کھول دیا جائے گا کیا خوبصورت انداز ہے اسی کے میں نپٹا ہوا بس کھول دیا جائے گا یعنی وہ امار کے نتائج کے ظہور کی جو بات ہے اس کو یوں انداز کیا کہ اس وقت وہ نپٹا ہوا ہے اس لیے اس کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہے یوں کھول دیا جائے گا اور کھولنے کے بعد اسی سے کہا جائے گا ایک طرح کتاب پڑھ اپنا امال نامہ خود کیا <تصفح> خود پر دوسرا نہیں کہ وہ چارج شیٹ دے کے وہ پڑھ کے سنائے اپنا امال نامہ خود پر کفا بے نفس سے کل یوم اور اس کے بعد تمہارے خلاف کسی دعوے دار کو کسی لوگوں کو کسی کا لانے کی ضرورت نہیں تم خود اپنے خلاف دوائیاں دو گے اس کافی ہے حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو اپنے خلاف اطاف کرنے کے لیے آدھا کر بجائے اس سے کہ تم جسٹیفائی کرو اپنے ان انعامات کو یعنی تم خود اپنے خلاف سے حادث دو گے خلاف اپنے مدئی بن کے کھڑے ہو جاؤ گے کہیں اور کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے کتنا خوبصورت انداز ہے یہ بتانے کا کہ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے انسان کے اپنے اندر کی چیز ہے یہ نظام اگر جو باہر, باہر معاشرت کا ہوتا ہے اس میں باہر کے سارے ہوتے ہیں اسی لیے قدم قدم کے اس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ غلط فیصلہ ہو جائے دو گناہ جو ہے اس کو بھی سزا مل جائے گناہ گار بھی چھوٹ جائے یہ باہر کے ہوتے ہیں نا سارے گرفتار کرنے والا چلان کرنے والا گواہ منتق یہ سارے اور اگر یہ چیز انسان کے اپنے اندر کی ہو تو اس چیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی تو یہ چیز کے اعمال نامہ ہر ایک کا اس کی گردن میں دستاویز کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے آج وہ گول ہے چھپا ہوا ہے اس وقت کھول کے سامنے لایا جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تم خود کہو اور پھر اپنے خلاف آپ گوائے یہ ہے جو انداز قرآن نے اختیار کیا ہے اور پھر اگلی بات یہ ہے نا کہ جتنی چیزیں وہ اگر قیامت یا یوم حساب جیسے کہتے ہیں اس کی کہتا ہے اس دنیا میں بھی جب وہ معاشرہ قرآن کے مطابق قائم ہوتا ہے اس میں یہی تکلیف ہو جاتی ہے ہمارے ہاں کی جو اشیلی تاریخ ہمارے یہاں کی ہے اس میں بعض واقعات چمک سے مولی نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بریب صلافت راجدہ کے واقعات ہیں کہ مجرم نے کسی ایسی جگہ کوئی کسی طرح سے جرم سرگد ہو گیا گنا سرگد ہو گیا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ اب خود آ گیا باب سلافت اور آگے کہا کہ اس سے یہ جرم سرگرد ہو گیا مجھے اس صلاح دی کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمے کی روح سے باہر ضروری تھا کہ کوئی دوا ہو کوئی شاہد ہو یا اس قسم کی چیز بھی ہو تو وہ تو نہیں ہے اس نے کہا کہ میں خود اپنے سلام گوا ہوں میں آ رہا ہوں اس کے لیے معلوم ہے کہ اس کی سزا اور ہو سکتی ہے وہ بار بار اس کی تحقیق کر رہا ہے اصرار کر رہا ہے اس کے اوپر کہ مجھے سزا دیجیے یہی جی بات نہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا عمانہ میں خود پر اپنے خلاف خود گواہی دے اپنا محافظہ آپ پر معاشرہ اگر اس قسم کا پرانی ہو اس میں عزیزہ من یہ لیے کثیت پیدا ہوتی وہ ایمان جو ہے کہ خدا کے قانون مغافات عمل کی روپ سے میرا یہ عمل ہو چکا ہے یہ جرم ہو گیا ہے یہ بغیر صدا کے نہیں رہے گا یہ ایمان ہے کہ جو آ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہی سزا دے دیجیے تو قرآن نے یہ جس چیزیں کری ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایسا ہوگا آخرت میں بھی جا کے وہ اس دنیا میں بھی جب یہ القیامت کے بعد نیا معاشرہ قائم ہوگا خدا کے قانون کے مطابق اس معاشرے میں یہ چیزیں پیدا ہوگی چلاؤ القما اس کے آگے چند آئے ہیں دو تین آئے ہیں وہاں پھر تدبر کی ضرورت ہے دو قسم کے بخوب وہاں سے غور و فکر کرنے کے بعد سامنے آتے ہیں الفاظ وہی ہوتے ہیں میں نے الفیانے کے الفاظ میں بھی عربی زبان میں بھی اور ہر زبان میں یہ فائدہ ہے کہ بعض الفاظ کے معنی تو موغی ہوتے ہیں ماں یا آپ کے معنی پانی پی بات ہے اور بعض معنی اس کے مجازی ہوتے ہیں کہ اس سے مفہوم یہ ہے قرآن نے یہ انداز دی ہے کیونکہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے عربی زبان کے اندر یہ بیسیکل چیز تھی ان کے یہاں بڑے ہی مجازمانے ہوا کرتے ہیں پھر دوسرے مقامات کو بھی ساتھ لینا ہوتا ان سب کو ملا کے اگر مجازم آنی جو ہے وہ لیے جائے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ اس اسے کیا مسئلہ کچھ لوگ پہلے سے جو تھے وہ ان کے وہی بہانی رہتے تھے اور ایک عائد کو وہیں دیتے تھے کسی جگہ دیتے تھے اور وہاں سے سمجھ لیجیے اگر تو اس کا تعلق حقائق سے ہے تو پھر اس کا اثر زیادہ برا نہیں پھیلتا لیکن اگر آگان اور قانون سے ہے پھر اس قسم کے نتائج جو ہے وہ بڑے میں ضرورت سامی ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کافی ہے ہماری ہدایت کے لیے یہ مکمل ضابطہ ہدایت و ضابطہ قوانین بھی ہے تو اس کے لیے بڑی ہی تدمبر کی ضرورت ہوگی خارجہ قرآن تو کہیں سے مدد نہیں لی جائے گی قرآن کے اندر سے یہ چیزیں ثابت ہوں گی تو اس کے لیے ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جن کی قرآن پر بڑی وسیع نگاہ ہوگی قرآن کے تمام مقامات میں وقت سامنے آئے عربی زبان کی روح سے یہ معلوم ہو کہ ان الفاظ کے مجازی معنی کیا لیے جاتے تھے اور لغومی معنی کیا لیے جاتے تھے یہ ساری چیزیں اگر سامنے ہو اس روح سے لیا جائے تو قرآن کا کوئی مقام نہیں ہے جو واضح نہ ہو جائے میں نے اس لیے ارض کیا ہے کہ اس آج وقت ہو گیا اور آگے جو چار آیتیں آ رہی ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی سامنے تو انہیں ہم آئندہ پار اٹھا رکھیں گے آج ایک اعلان کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے ربنا تقد الملہ سن تسمیر علیم اعلان یہ ہے اگلا جمعہ تیئیس مارچ کو آ رہا ہے اور تیئیس مارچ پاکستان کی تاریخ میں بڑے ہی ایک سنگ بنیاد کی حکیت رکھتا ہے جب قوم نے یہی ہمارے لاہور میں اس مقام پر یہاں مینار پاکستان ہے اس عم کا اظہار کیا تھا کہ ہم اپنی آزاد ممتک بنا کر رہیں گے تو وہ سنگ بنیاد جو رکھا گیا تھا اس کی تو بڑی اہمیت ہے یہ انیس سو چالیس کی بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سنگ بنیاد اس سے ساٹھ ستر برس پہلے رکھا گیا تھا اس کو سامنے رکھنا بھی نہایت ضروری ہے یہ مینار پاکستان انیس سو چالیس کے عہد کا پاکستان کا مینار ہے یہ اس سے ساٹھ ستر وقت پہلے کا اور بات وہاں سے شروع ہوئی تھی تو میں جب شروع کیا کرتا ہوں اس راجستھان کو تو انیس سو چالیس سے نہیں ساٹھ ستر سال پہلے سے شروع کیا کرتا ہوں یہ تاریخ کا سنسولیے تھی اس کا تو سنسل اس طرح کے سامنے ہمارے آتا ہے لیکن ان حالات میں کس نے یہ کیا کس انداز سے یہ کیا اور پھر وہ کس طرح بتدریج رفتہ رفتہ 1940 تک پہنچا بلکہ 1930 تک پہنچا جو اقبال کا خطبہ تھا پھر 1940 تک پہنچا جب یہ سے اظہار ہوا پھر وہ 1947 تک پہنچا جب یہ حاصل ہو گیا یہ, یہ خطہ زمین ہمیں <coughs> تو میں <coughs> اگلے جمعے کا جو درس ہوگا وہ تیئیس مارچ انیس سو چالیس نہیں بلکہ تیئیس مارچ کی یاد میں ہوگا اور میں وہ کہانی شروع کروں گا ساٹھ ستر برس پہلے اس لیے عنوان میرا یہ ہے پہلا پاکستانی کون تھا اگلا در جمعے کا تیئیس مارچ کا صحیح نو بجے صبح کسی مقام پر یہ انہوں نے کار چھپوا دیے ہے علام کے آپ آپ آپ کو تو علم ہو گیا ہے وہاں سے کار لے جائیے اور جتنے بھی دوست ایسے ہوں جنہیں دلچسپی ہو اس معذور سے ان تک اسے پہنچا دیجیے آئندہ ڈر کس مضور پر ہوگا رمبرا تفدہ کام شکریہ